لا يَنطِقُ وق صدق الله مولانا العظيم حلقتم لي الحمد والطلاح تاريخ تمجيل عزت عبد العزت ملا واشریف ملائق ہے کہ جس نے اپنی محبت کا نیار اپنی محبت کا پیمانہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور فرم برداری میں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کنی بھی محنت اور مشقت کیوں نہ کرے کنہیں بھی اپنے آپ مشکلات اندر کیوں نہ پا لے جدوں تک کوئی عمل اس نمون کے مطابق نہیں ہوئے گا جڑا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے اس محنت اور مشقت پہ اس عمل پہ کوئی بھی اجر و ثواب اور کوئی بھی جذب مرتب نہیں ہوتی اگر اپنی مرضی میں بھی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہوں ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبروں بھیجنے کا مقصد ہی بہت ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ اپنے امتیا نبوس کو مان دے اپنے پیغمبروں نیج دے ہر شخص جس طرح چاہوں گا اپنے اللہ کی عبادت کر لیں امتیادی بہتر اور بھیجے جان کا مقصود اور مطلوب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندیاں وہ خاص طریقہ عبادت اللہ جا پسند ہے جڑا اللہ کو گوارا ہے جڑا اللہ کے ہاں محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بہ اور دے سکتے اہل ارب اور خصوصاً مکے داشند نے اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کر دیتا خدمت بھی کر دیتا اللہ کی دی عبادت بھی کر دیتا لیکن انہوں کی ساری عبادت ان کی خدمت اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ دی, ہاں کو دی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ وہ اس طریقے سے نہیں کرتے سن جا طریقہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ حیر وسلم کے نب روز ہوئے حضرت عیسہ علیہ السلام کی شریعت جاری دی. تھوڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جڑے صحیح عیسائیت کے کار بن اس تعلیم سے چل رہے سن جہی تعلیم اللہ تعالی نے ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بچے ورنہ اکثر ویشت اپنی مرضی کے طریقے عبادتیں بنا کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے دیتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قریبی عزیز ہیں آپ سے جس ویلے پہلی وہی نازل ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ والے ادھر ہی پاپ لے کے جاتی ہے کیونکہ وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے بزرگ سن ان جا کے دسیا کہ ایتیجے تو سنو کہ اج عجیب و غریب قسم کا واقع کرتے ہیں محمد اللہ پوچھا بیٹا کی گل ہے کی بات ہے انوکھا جہاں واقعہ پیش آیا ہے وہ ذرا بیان کب رسول صلی اللہ وسلم نے غارِ گرا اندر وہی کی ابتدا اور آغاز کا سارا واقعہ مینو نوکل کے سامنے دیا سن کے بن نوکاروں کے لوگ لگ پہنے اور فرمایا یا لئی تنی کم تو نہیں کم کہ اج میرے بازو اندر طاقت منگی میں بڑھاپے کی آخری حد نو میرے جسم اندر طاقت نہیں کبت نہیں یا کم تو ہے میں اپنی موت نا اپنے قریب آدھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وقت تک زندہ رہ سکا کہڑا وقت جدو اے محمد صلی اللہ وحی الم کٹ دے قوم دے تھی ایک نیا تجربہ تھی ایک و غریب شکل دیکھی تھی جدی تصویر اور جا منظر آپ اس طرح دہان پروڈنگ کہ میں لارے گراہ معمول اچانک ایک ایسی شکل میرے نظر آئی ایک ایسا وجود نظر آیا میرے محسوس ہوا کہ یہ آسمان میں چھو گیا ہے قدم زمین تے ہیں ایک بازو مشرق تک پہنچیا ہوا ہے دوسرا بازو مدرب تک یہ نیا تجربہ سی بالکل پہلا لا پہ آپ کے دن مبارک یہ بڑا اثر آپ بار تو نکلے اور دوڑنا شروع کر دیتا حدیث نظر آ گئے کہ آپ گر گئے کوئی گمراہٹ اندر بے چینی اندر پریشانی اندر دوڑ جو ہے گر گئے وہ جہی شکل نظر آئی تھی وہ سر حقیقت فضرت جبری لہر چلا انہوں نے پکڑیا اٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانی مبارک کو پسیینہ صاف سیتا اور سامنے کھڑے ہو کے کیا اکرا پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بےکار میں کوئی پڑھیا ہوا نہیں میں پڑھا انہیں اپنے بازو اندر لے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینے لگا کے ذرم دبایا اور چھڑ کے پھر کیا اکرا یا محمد صلی اللہ پڑھو اے محمد ہوئی آپ پھر وہی جواب دینا بےکار میں نے کسی کو جا کے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی میں سے کچھ پڑھیا نہیں اور یہ نبی دی شان کے خلاف تھی کہ کسی انسان کو تو تعلیم حاصل کردہ کسی استاد کے سامنے جانوئے تلم جنہیں کل نساری دنیا کا خود استاد بننا پھر وہ کسی بھی شاگردی کس طرح اختلاف کرتا پھر دوبارہ دبایا اپنے سینے نہ لگا کے تیسری مرتبہ اور جواب وہ کہ پھر اللہ کے حکم لیات ای آپ پڑھائیاں دکھائیاں. اللہ کی طرف پیغام پہنچایا اکرسم ربیل حالت کیا پنج پانچ تھا اللہ فکر کو حضرت جدریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا یہ واقعہ بڑا آپ سے کچھ بن گیا کار آئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ضم میں نوری ضم میں نوری میرے سے کپڑا پا دو میں کو چادر دے دو میں ذرا لے سنا چاہوں لیت گئے کپڑا کپڑاڑ لیا کچھ دیر دبا, طبیعت سنبھی مائی صاحب نے پروایا کہ خیریت یہ ہے اچھے کچھ کچھ گھبرائے ہوئے پریشان سے راہی منڈے ہو یہ واقعہ وہاں بھی سنایا حضرت ورکا کے نوکر کو بھی نیو سنایا جا کے یہ سارا واقعہ چنا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا خاص کہ میں طاقت اور حکومت رکھدہ میںکے پریشانی اور ذہن تو گزر گئی ایک نئی گھبراہٹ اور پریشانی تو دوار ہو گئے اور پروایا آپ مکے چاہیے میم مکے چاہتا جائے ساری زندگی سامنے آ گئی کہ میں ہمیشہ غریباں بے قساں کا سہارا ہی بنیا کہ میرا کی قصور ہے آف رے جی آ میری مکے چاہتا جائے لوگ میرے تو کٹ وکا بن نوکل نے پھر کیا ہاں جہا پیغام تنوں ملتا ہے جہاں فرشتہ اور ناموز اب تم سامنے آیا ہے یہ جدو بھی کسی شخص کے سامنے آیا دے یا کو دشمن ہو گئی لوگ خودے دشمن بن گئے آخر کی وجہ تھی کہ لوگ کیوں دشمن بن گئے سوچنے کی بات یہ ہے دشمن اس واسطے بن گئے کہ انہوں نے ایک عبادت کا طریقہ خود اگ شروع کیتا ہوا کی جدی وہ ہوگی ہو چکے سن سال ہر سال تو مت تو کئی انہوں نے آباؤ اجداد اسی طرح ہی کرتے چلے آ رہے سن جس ویلے کوئی پیغمبر آیا ان کے اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا اور ان کی غلط طریقے عبادت ن چڑن کا حکم دیتا کہ اے اللہ پسند نہیں تھی اگر عبادت کرنا چاہتے ہو اس طرح کرو دشمن ہو گیا ہے اپنے ابے کو اپنے دادے اپنے پرداد ناریا اسی طرح ہی کرنا دیکھا ہے اور ابھی بھی اسی طرح کر رہے ہیں یہ کون آ گیا جا ساپ دے دے دیو ہٹانا چاہ دن کی وجہ اور سبب کی میں اپنی اپنی مرضی اللہ کی عبادت کیتی جا سکتی جس طرح کوئی اللہ ضرورت عبادت کرتا اور پیغمبرجن کا مقصد ہی یہ ہے کہ خاص طریقہ عبادت دکھایا جائے انہ خاص چیز دسی جائے نل اللہ راضی اور خوش محمد اللہ صلی اللہ کی پہلے مکے والے طباق بھی کرتے بیت اللہ اندر عبادت بھی کرتے ہیں قرآن مجید اندر اللہ نے اُنبی عبادت انہوں ثواب تباف انہوں نے نماز ذکر ہے ذکر کیا ہے سو عند بہت کرتے سر بہت اللہ اندر جس ویسے آنا कि अपना شخص نے عبادت के کہ اپنا سارا لباس اتار کے مادرا نندا اور براہ نو یہ ہونا تصوری کوئی وچتا کہ ایک ہی کر رہے ہو لباس کیوں اتار رہے ہو جواب یہ دیں کہ یہ لباس پہن کے جس خدا کی نافرمانی کرتے رہے ہاں وہ لباس پہن کے گھر پہ بھی نہ جا سکتے ہو لیکن اللہ نے نہیں. اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا لباس بنائی اور قرآن اندر فرمایا لو واری سو آم اصل یہ لباس اس واسطے بنایا ہے لباس کو اس واسطے پیدا کیسا ہے اللہ نے بنایا ہے یہاں چیزوں کو اپنا لباس بنانے ہاں. یہ دی اللہ پیدا کی اصا لباس اس واسطے بنایا اور پیدا کی روی سو آم واری شاہ کہ تھی اپنے جسم کے مخصوص ہزار نکو اور یہ لباس اتار دا جائے کہ آدمی بغاہر بھی خوبصورت کیوں نہ ہونا بھی حسین و ہزین کیوں نہ اگر لباس اتار دینا ہے کہ بچے تو لے کے بڑھنے تک یہ پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے مجموع ہو گیا لباس انسان کی زینت ہے لباس نال انسان کا ویکار بہار ہوتا ہے بات بڑی دور تک پہنچتی ہے سر پر پربھاؤ ایسے خبیس جڑے لباس اتار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے پیر اندر ایک نانگا پیر مشہور ہے اس خبیس نے ساری زندگی لباس نہیں پہنے کہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ دیکھو جی یہ دنیا کی ضرورت یہ اللہ نل یہ تعلق اتنا مضبوط ہو چکا ہے اللہ دے قریب پہنچ چکا ہے کہ ایسا ہی چیزیں نے محتاط ہی نہیں رہنا زب پراہ ہونا اللہ پسند کہ مکے والے کی مذمت خدا کیوں بیان کرتا قرآن اندر کے ننگے ہو کے میرے گھر ایک خاص طریقہ سکھایا ہے لباس پہننے کا کہ جد میرے گھر آؤ کسی خاص مقصد واسطے مدعا واسطے اور وہ مقصد دو ہیں ایک دا نام عمرہ ہے اور دوسرے دا نام حج ہے یہ بڑے مقصد نے بیت اللہ اندر جان جانتے جدو نہ یہ کوئی مقصد اپنے ذہن اندر لے کے آؤ تو خاص لباس اندر آؤ ننگے نہ آیا جی میرے گھر اندر یہ میری بھی بےعدبی ہے میرے گھر کی بھی بےعدبی ہے اور تاری انسانیت بھی اچھی بکے والے جب آپ اتار دے کے بیت اللہ اندر جان لگے بیت اللہ کے چکر لگا دے جبا کیا جانا ہے اللہ فرما دے چکر لگا رہے ہوں سیٹیاں بجان دے اور تالیاں بجان دے بیت اللہ کا دباف کرتے کہ انہوں نے ایک طریقے عبادت بنایا ہوا سی اور سمجھ سمجھتے سن کہ ابھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ سارے سے راضی اور خوش ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلط حرکت کا نوٹس لیا یہ اللہ کی بے اجدی قرار دیتا یہ ساری حرکتوں سے وہاں دشمن سے ہونا ہی دشمنی کی بنیاد یہ بن دی گئی ہر پیغمبر اور ہر رسول کہ قوما نے غلط آدت اور غلط اختیار کی پیغمبر آ کے سر سن دوسرے بن جاتے سن اب بھی دنیا اندر یہ ذہن موجود ہے کہ کسی کی غلط بات کی نشاندہی کرو تو چلو جی چلو تھی اپنا کام کرو عبادت اللہ کی کرنی نا جس طرح مرضی کوئی کر کریں یہ ذہن ادو پہ چلا پیغمبر نمونہ پیش کرتے سنگ علیہ السلام لیکن اللہ نے بڑے افسوس نل قرآن مجید اندر صاحب آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے افسوس کا اظہار کیتا ہے فرمایا حسرتن على ما من تانو کہ آدم علیہ السلام کو لہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی میرا پیغمبر کوئی وسول کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جی نے مذاق نہ اڑایا ہوئے نہ ہوایا ہو کوئی نبی ایسا نہیں آیا ان تصدیق بعد نشان نہ بنے میری گلے اج بھی اگر کوئی شخص کسی مذاق کرتا ہے سنت عمل کرتے ہوئے کسی شخص نظا کرتا ہے وہ تصدیق دا نشانہ بنانا بنا بجائے اس اسے کہ گسے اندر آ گئے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو نبی دا ورثہ مل رہا ہے اگر یہ میرا ورثہ ہے کسی شخص کو وہ آبا اجداد کی وراثت ملے تو کنا خوش ہوں زمین چوں حصہ مل جائے مکان چو حصہ مل جائے دولت جو کچھ حصہ مل جائے کہ وہ خوش ہے کہ مینو وراثت ملی ہے عمل ناراض ہونا چاہیے وہ تو ورسا ملتا ہے ضرور افسوس ہونا چاہیے کہ اوہ تو اپنے نقل کر رہے ہیں جنہوں نے تعریف کیتا گیا نام ہی بدلن کی کوشش کی آپ کا نام رکھ دیا کے معنی د جی ہر شخص بد تعریفی کرے مذمت کرے جنہوں برا سمجھے کیا آپ کی شان اندر کوئی فرق پڑے جس بات نہیں آپ نے کوئی نقصان پہنچا اس چیز میں؟ شان نہیں اللہ ایک بڑھیا ہے تھوڑا جہا سامان پوٹلی بنی ہوئی ہے تو جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے پر مایا اما لیاؤ میں تو سامان چک لینا مینونے دے دیتا چل پہ نال فرمایا اما جی کتے جا رہے ہو سورج بالکل غروب ہو کے قریب ہے تُن مکے تو نکل کے کتے جا رہے ہو کہ کہن لگی بیٹا اتنے ایک جادو پیرا آ گیا ہے اللہ سنیا ہے وہ جادو ملتا ہے وہ چل جائے میں زندگی گزاری بیٹھی ہاں ہوں موت سے قریب پہنچ چکی ہاں تے میں ڈرائی تے مکے چ نکل چلی ہاں کہ وہ جادوگر کتے مینو نہ مل جائے میرا برباد نہ ہو جائے اما جانا کتنے کی کہنے لگی ہے؟ تے قریب ہی ایک بستی میں جسے اما جی منزلیں مقصود آ گئی سامان ادھے حوالے کیتا کہ فرمایا اما وہ جادوگر جہاں تس بھی وہاں کی ہے محمد ابو الطالف کا دا بتیجا ہے عبد الطلف مطلب کا پوتا ہے اصل نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں مسلم کہ وہ جادوگر ہے ایک ہی بیٹا تھی وہ بچتا رہی کول نہ چلا جائے یہ باتیں سن کے نبی کریم صلاحیت میں صلی اللہ کہ صل ہاں؟ ہاں صل تیرا جادو میرے سے چل گیا کلنا ہاں میں اور مسلمان کا نام بدلن کی کوشش کی تھی. جادوگر کہنا شروع کر دے سلسل اللہ نے فرمایا <سازت oui> والقرآن لمن اے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نام ہے محمد اصل ہے سامان حکیم کی پڑھی ہوئی کتاب کی <الْمُزَّلِين> لیا جائے تو میرے بھیجے ہوئے پیغمبر تو میرے بھیجے ہوئے جو مرضی سے کوئی بات نہ لیا وَمَا وَمَا <يَنَّغِيلَة> فرمایا اپنے حبیب کوئی شیر و شاعری نہیں سکھائی اور شیر و شاعری تے کوئی ایسی چیز ہی نہیں سکھائی جی یہ آپ کی شان دے شاعر ہی نہیں سی ایک حبیت اندرام ہے کہ شیران پیٹ تو زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ آدمی پیل پی پی لو کہ وہ اپنے پیٹ میں شیرا نل پیزو زیادہ بہتر ہے لیکن سارے شیر بھی برے نہیں اور سارے شاعر بھی برے نہیں قرآن مجید اندر ایک اس نام کی سورت اللہ نے پوری اتار دیتی جس کا نام ہے سورہ سہارا شاعر جی جم ہے سارا پوری سورت اس نام نل اتار دیتی اور او دی اندر نتیجے دیا تین بات دسیا پر شاعری رقم کرے یس کبھی وہ مل گمایا پیچھے لگنے والے جنہوں نے ہوئی کام نہ ہو شاعر پیچھے لگے پھرتے ان کی بات ناقابل تردید ہے کہ شاعر جس ویسے کوئی نظم کوئی غزل کوئی کلام اپنا لکھ لینا ہے وہ جد تک دس پندرہ بھی بندیاں نو سنا نہ لوگ ان تکلیف ہوں ہے ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے اسلامی شاعر انہیں یہ کہا ہے کہ داڑ جہی اندر درد تھوڑی ہوتی ہے کہ اپنا کلام سنا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ بندے لبتا فرزہ ہے کہ میری غزل کوئی سنے میری نظم کوئی سنے بس وہ آرام رام فرمایا شاعر نے پیچھے گمراہ لوگ لگے پھر کیا تی دیکھا نہیں کہ شاید ہر اچھی بری مجلس اندر اپنا کلام سنا پہنچ جاتے وہ او یلو نہ مالا فرمایا وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں اپنا عمل نہیں ہوں زبان والے نے عمل انہوں کا کچھ ہوتا درجہ بھی بڑے انہوں نے حلکہ حسان اپنے سابت شاعر مقبول صلی اللہ علیہ کوئی جنگ ہو کفار مقابلے آ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شہران کی مار دے شیرا نال مذمت بیان کر بہرحال اپنے نبی نشیر و شاعری نہیں سکھائی چل اللہ کوئی چیز ہی ایسی نہیں تھی کہ جی آپ نے سکھا دے آپ کی شاندے لوگاں شاید مسور کر دیتا لوگ نے مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دونوں نے مزم نام رکھ در پی ربی فرمایا میری تحمت دی دی. ہے دیوان یہ ہے کہ لوگ دشمن بن گئے عدامت آپ نے ایسی پیدا کر لئی کہ آپ نے دیکھنا گوارا نہیں کرتے وجہ صرف ایسی کہ پرانیاں غلط آدت جہاں سنشان سے ہی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا طرح راضی نہیں ہوں دا. اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے کو طریقہ انہوں نے ایک بھی بجایا تین سو سچ مادہ سجائے گئے تین سو سٹ اور یہ تعداد اتاقی نہیں بلکہ یہ مقصد سی تین سو سٹ تین نہیں رکھے اناٹھ نہیں رکھے تین سو سٹ محبوب رکھے ہوئے نے بیت اللہ اندر اللہ کے کار اندر اس استعمال زیادتی اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ دے کار اندر اللہ دے شریک رکھے ہوئے اللہ کے کار اندر وہ دے, دے, دے شریق اج بھی جی حالت بھی انتہا ہو گئی ایک دوست واقعہ سنا لگا کہ کوئی نوجوان ملازمت دے اندر مکا مقدمہ سخت بخار ہوا بخار دے دوران کو اپنے والد نو لاہور خط لکھ دے کہ ابا جان میم سخت بخار ہے کہ میں کن طبیعت بڑی پچاٹ ہے پریشان ہے تکلیف ہے دربار میری صحت کی دعا کر اپنے الفاظ لکھا میں مکے تو لکھتا ہے اپنے باپ نو لاہور خط کہ میری طبیعت خراب ہے میم بخار ہے بڑا سخت کئی دن تو دربار جا کے میری صحت واسطے دعا حالت تو گی حالت نے مکے تین سو سٹ اللہ تین سو سٹ کیوں رکھے سر ان کا عقیدہ جہاں سارا دن ساری رات لوگ کر کے کر کے تھک جانا ہے اگلے دن یہ آرام کرنا چاہیے اج واسطے محبوش یہ ہے کل واسطے دوسرا پرسو تیسرا اگلے دن چوتھا باری باری سارے سال دے ہر دن دا محبود الگ الگ بنا کے رکھا ہوا سکے حق گا کل نئے نبود کو منگاں گے او دے آیت تلکی اندر اللہ نے اسی چیز کی نفی کی, کی, کی ولا یا میں آسمان کی حفاظت بھی کر رہی ہوں زمین دا نظام بھی چلا رہی ہوں ساری مخلوق کھان پی واسطے بھی دے رہی ہوں لیکن میں کبھی تھک گا نہیں میری تھکاوٹ نہیں لا دا خو سائی ہے نہ ضرورت ہی محسوس نہیں کمزوریاں اور جڑیاں کمزوری غلط آدتوں سن جسے ان کی ہی کی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اے یہ اے باپ دادے کا دا دین چڈ کے کوئی نو تین لے کے آ گیا ہے یہ نوی گلان پیش کر رہے ہیں اج بھی اگر کسی سنت کے مطابق کوئی بات دسی جائے تو فورن یہی کہہ رہا ہے کہ نئے مسئلے ہیں یہ سننے ہو گل دسی اپنی جہالت حالت سے افسوس نہیں پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے نظر کر نہیں کرتا ہے کہ نو گل دے تو سیکھنے کی کوشش کسوں کی پوچھا کدو تھین گا رات دوست بیٹھے تھا وہ کہ سارا کسور مولوی پبلک جو من کیا بالکل اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ سو ننانوے روپے ہوں تو من لو گے تو دماغ خراب ہو گیا سو نس وی چڑائیے چینج لائیے تو سو ہی ملتے ننانوے نہیں ملدے کیونکہ دنیا اندر اتنی سارا حساب کتاب کر لیا کہ سو کا نوٹ یہ دے دے بدلے اندر سو ہی ملنا چاہیے میں نہیں ملنے چاہیے دین ایسی مظلوم چیز ہے کہ جو کچھ دس دے دراصل ابھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تی. تحقیق کرنے کی بارے کسی کو دریافت کرسور ضرور ہے لیکن ابھی بڑی اس کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ کہ جو کچھ نے دسیا شروع کر جو مسئلہ کے کی دن اللہ فرمائیں گے کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی موجود تھی جنوب کتاب پرانی مجید میں کہنے اور آپ کی ساری زندگی مبارک حدیف کے سامنے اللہ نے پرانی مجید اندر ایک مت نام دا سیادا. <وَلْحِكْمَة> فرمایا میرا پیغمبر اپنی کتاب زندگی کا نچوڑ اور تانائی سکھا دس یعنی کتاب سے عمل بہانہ نہیں چلے گا کہ جو کچھ سامان درتا گیا وہ بن لیا سانو کی پتا ہے وہ غلط تھی یا صحیح تھی یہ ساری ذمہ داری ہے کہ اجی تحقیق کریے سوچیے ایک جگہ تو نہیں دو جگہ تو نہیں تین جگہ تو تحقیق کرنے یقین ان شاء اللہ صحیح بات سامنے آ جائے اللہ کا وعدہ ہے لیکن ربے دار رکاوٹوں دور سکتے اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اگر مخلص ہو کے آدمی دین سیکھنا چاہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہو جانے کہ انہوں صحیح بات تک پہنچا دے ابھی اب تک کے خلاف والے کام شروع ہی نہیں کیتا تو شروع میں محنت کی تھی اللہ نے اپنی محبت کا یار اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو قرار دیتا ہے فرمایا تل ان اللہ اے میرے حبیب اعلان فرما دیو صلی اللہ علیہ اے اگر تھی اللہ نل محبت کرنا چاہتے ہو اللہ نر پیار کرنا چاہتے ہو پتا کوئی طریقہ جیسے میرے دے میرے نقشے قدم پہ چل پو جی بٹھا دیں بیٹھ جاؤ جیت کھڑا حکم ہوا کھڑے ہو جاؤ میری اطلاع پر مہباری کر لو یہ ہے طریقہ اللہ نر محبت کرنا جسے تھی یہ کام شروع کرو گے کہ اللہ کی کرے گا اللہ اللہ بھی تو محبت کرے گا صرف محبت ہی نہیں کرے گا اور کتنے بچی ٹکاوے کی وجہ سے انسان ہونے کی وجہ کوئی غلطی ہو گئی کوئی لفزش ہو گئی اللہ تر محبت کرے لَكُمْ بھی کرے گا و ار رقم جنو کا کم سے وہ خطا اور لفظ محبت بھی کرے گا سارے ہے. اگر اللہ کی محبت سب تو زیادہ ہے مبارک ہوئے ایمان موجود ہے جی اللہ کی محبت مقابل اندر کے مقابلے محبت زیادہ ہے اور فریب ہے ایمان نہیں للہ اللہ پرماندری ایماندار ہوں وہ بندے نے. جی نبی سب تو زیادہ محبت اپنے اللہ نا کہ جی اللہ کی محبت مغلوب ہے کسی اور چیز دی محبت آئی جی کسی کی محبت غالب والی ہوئی ہے اس دوکھے جلدی نکلنا چاہیے وہ فریب ہے کبھی اولاد کی محبت والے بات ہے کدی ماں باپ کی محبت غالب والے بات ہے مال کی محبت والے بندی ہے کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی اپنا جائزہ لیند رہنا چاہیے کہ اگر اللہ میرے کو چیز منگے تو میں دن تیار ہاں یا نہیں میں اللہ کی اندر یہ چیز قربان کر دیاں گا یا نہیں اگر پھر جواب ہاں اندر ہو مبارک پھر ہو جائے آدمی شخص میرے شکار ہو جائے پھر شاید میں ایسا کر سکاں گا یا نہیں کہ پھر اپنے ایمان درست کرنا چاہیے فرمایا میری اطاعت اور میری فرم برداری کرو نبی کریم صلی اللہ تو حبت کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نال محبت کا دعوی کرنے والے اگر ہو کہ ہو اپنے دعوے اندر سچا ہے یا جھوٹا کہ وہ یاد سامنے رکھنے ساتھ فرمایا ایک طرف میری سنت نوں, میرے زندگی کے طریقے رکھ لو دوسری طرف وہ آدھ کو جو کچھ وہ کرتا ہے وہ رکھ لو اگر آباد عدت اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا وہ میری سنت کے مطابق ہے کہ وہ اپنے دعوے اندر سچا ہے جے میری سنت کچھ ہے یہ ہے اے دے تو واٹھا پوری دنیا اندر کن آسان طریقہ کر سکتا محبت نکھا فرما دیتا سنت ہی جن میرا طریقہ پسند ہے جن میری سنت پسند ہے فقد احبانی میرے نال محبت ہے وہ میرے نال پیار کر رہے ہیں جن میرے نال پیار ہو گیا میرے نال محبت ہو گئی میں وعدہ کرنا کہ وہ اپنے نال لے کے جنت اندر گا پیچھے نہیں چڑھا کئی دفعہ حدیث سنائی جا چکی ہے یاد دہانی واسطے پھر سن لو رسول مقبول صلی اللہ, علیہ وسلم نے, فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی نو اختیار دیتا کہ ایک, ایک دعا جو مرضی ہے مطلب میں وعدہ کرنا کہ وہ قبول کرنا ہر نبی نو اختیار دیتا فرمایا ہر نبی اللہ نے ایک دعا منگ اجازت دے دی کہ جو مرضی ہے میرے کو منگ لیں آدم آئی اسلحم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اندر نے اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے دور اندر کو دعا منگ لی پرمایا اللہ تو دعوتی انہوں نے دنیا سے اپنی دعا منگ لی اللہ نے راجے مطابق قبول کر لی میں اپنی مؤخر کر دیتا ملتوی کر دیتا میں کیا اللہ میں دنیا اندر نہیں منگنی میں قیامت کے دن منگا گا میں اپنی دعا قیامت تک ملتوی کر دیتا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر قیامت کے دن اللہ کو دعا منگو رسول کپڑے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن میری دعا یہ ہوئے کہ اللہ اج میری ساری امت نہیں بخشتے میری ساری امت نظر جنت نفتے میری, میری دعا یہ ہو بڑے خوش ہوئے فرمایا کل امتی من میرے اللہ نے میرے نال کر لیا کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اتنی آپ کی ساری امت نو ہی جنت اندر بھیج دیاں گے من آبا مگر نہیں جے جانا جن نے خود جان کو انکار کر دیا کہ مینو جنت کی ضرورت نہیں میں نہیں جانا چاہتا جس جسے آپ نے ہی فرمایا کہ ہابا گرام حیران ہو گئے متعجب ہو کے من عبا یا رسول اللہ اللہ گورنر ہاؤس اندر سارے چلے جاؤ ہر شخص لنگڑا جس حالت بھی پہنچے ہو پہنچے گا پتا نہیں ملنا جنت کا اعلان ہو جائے کہ کوئی شخص یہ کرے میں جانا چاہتا مینو ضرور اس میں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو سکتا ہے وہ بد نصیب جنت اندر جان کو انکار کرتا من سننا فرمایا من آسانی فقد آتا جن مینو نبی من کے میرا کلمہ پڑھ کے لا الا اللہ محمد الرزول اللہ میں نو نبی تسلیم کر کے میرا کلمہ پڑھ کے میرا ہون کا دعویٰ کر کے من اچان اپنی ساری زندگی سے میری فرما برزاری اندر گزاری جتوں میں روک دیتا دتا تو رک گیا جس کام کا حکم دیتا وہ شروع کر دیتا من میں نو نبی من کے میں نے رسول تسلیم کر کے میرا کلمہ پڑھ کے میرا امتی ہون کا دعوی کر کے پھر میری اجاس کی تھی میری فرمبرداری کی تھی مبارک ہو ہوگی پتا جنم یقین رکھے کہ اللہ جنت داخل فرما دے ومن آ چاہوں گی کہ جن کلمہ میرا پڑھیا میں نے نبی منیا دعوی یہ میں آپ کی امت اندر شامل ہوں امتی ہوں آپ کا ون آسانی لیکن مرضی اپنی کی تھی جی ستا ہے اپنی مرضی نال ہے اپنی مرضی نال کھان لگا ہے اپنی مرضی نال پین لگا ہے اپنی مرضی نال اج کہ نا کسی سجی ہاتھ نل کھاؤ سجی نل پیو یہ سارا لگوانے اور دونوں ہی اللہ دے بنائے ہوئے تجا مول نہیں تارا سیاپا پایا سجا بھی اللہ کا بنایا ہے سبا بھی اللہ کا بنایا چھٹ وجدیاں گل ومن فرمایا, میرا مرضی اپنی کی کی من مانی کر دا رہا, فقد یقین کر لو ان خود جنت اندر جان کو انکار کر دیا کہ میں جنت اندر نہیں جانا چاہتا مینو ضرور ہوں. آؤ ہنگر اپنے اپنے اندر چانچیے اور اپنا جائزہ گا لئیے کتنے خدا نہ خاص طا ساری ایسی حالت سے نہیں کہ نبی آپ تسلیم کرتے ہوئی کلو آپ کا پڑھتے ہوئیے آپ کا امتی دعویٰ کرتے ہوئیے مرضی بھی اپنی من مانی کرتے ہوئی سنو آپ دی سنت پسند نہ باللہ من ہو بعض اوقات زبان تو نہیں انسان لیکن کہ عمل دکھتا ہے کہ یہ آپ دی سنت پسند نہیں آپ اچھا عمل ملتا بے سنت بے عمل ہو جائے. من سنتی فساد امتی نیعت او قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس خوش نصیب نے میری سنت پہ عمل کیتا قدو کیا کدو اندر جدو بگاڑ اور فسار پیدا ہو گیا لوگ سنت بیٹھے میرا طریقہ ناپسند ہو گیا لوگوں ایسے ماحول اندر ایسے حالات اندر ایسی سوسائٹی اور معاشرے اندر جن نے میری سنت پہ عمل کیتا میں محمد صلی اللہ علیہ صلاح والے وعدہ کرنا پر میا کے شہید قیامت دن سو شہید عمل نہیں کرتا آپ کی فرم برداری نہیں کرتا پر جنت اندر جان تھی خود انکار کر دیتا ہے کہ میم جنت کی ضرورت میں آؤ مل کے سوچیے اپنا محاذہ کریے اپنا جائزہ لئیے اپنے گیبان اندر چانک کے کسی نتیجے کہ خدا نہ آپ کا آپ کی کوئی سنت سامنے آ گئے دل جس تو نہیں قبول تک آن والے لوگوں نے تو کتا فما دے کہ ابھی اپنے رب نبت کریے اور وہ او طریقہ وہ رقعہ او صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دوستان نے ایک دو سوال دریافت ہتھیلی حتی اندر خارش ہونا اکت کا فرکنا یا کوئی ہو علامت کیا کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا بےشمار ایسا چیزاں نے جیڑی اندر مبتلا ہو جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر فرمایا لا ولا را ولا ہام جنہ چیزوں نے نفی کی تھی جیڑی ارباں ہاں بہت زیادہ سی ایک سے ارب یہ سمجھتے سن کہ ایک بھی بیماری دوسرے نو لگ جاتی جنوں ابھی چھوت چھت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی فرمائی کہ بیماری کسے, دی کسے نہیں لگ دی بھی کسی نو لگتی جنوں بھی لگتی ہے اللہ کے حکم نال اور او بھی سرپنا حدیث اندر ایک واقع ہے کہ ایک صحابی نے ایک اونٹ نارش کی تکلیف ہو گئی اونوں باقی اونٹا تو الگ جا کے بن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ وسلّہ وسلم مبتیا دسیا کہ یہ نیا چیز آپ نے بلا لیا فرمایا کیوں بھائی سنیا ایک اونٹ کو الگ کر کے بند دیا ہے باقی کو کہنے لگا جی ہاں کیوں ایسا کیتا ہی؟ کیا لگا جی کہ ان خارش کی تکلیف ہو گئی میں اچھا جی وہ بچا رہا ہے تو کہنے لگا انہوں نے بھی خارش ہو جائے گی آپ نے فرمایا وہ جنوب خارش ہو گئی ہے نے کی تکلیف لگائی جی اللہ نے تو پرمایا انتہ ہی لیا کے واپس بند باقی بھی اگر گی تو اللہ لگا گا او نہیں ہوگی لا ادوا کوئی بیماری متادی نہیں کوئی چھوت چھاپ نہیں ولا بلا پروایا کوئی بد شگونی نہیں ارد بڑی بد شگونی لے سر کسی کام واسطے جا رہے ہیں کسی نے پچھو آواز دے دیتی ات کے سچیا ناس ہو گیا بس ہوں میرا کام کتنے ہونا میں نے تلا لے کئی چیز رہ گئی ہے جی سفر اندر نال لے جانی تھی ضرورت تھی یاد آ گیا کہ میری چیز رہ گئی ہے پھر دروازے تو نہیں ہونا اس پچھلے پاک دیواروں تو چڑھ چڑھ کے گھر پہنچ رہے اپنی وہ چیز لے قرآن نمبر للہ نے ذکر فرمایا نکالا کسی بھی دیوار سے کما بیٹھ کے بولن لگ پیا انہوں نے کہنا آج خیر نہیں بس راٹے کوئی بد نہیں ہر کام اللہ کے حکم نل ہے اللہ دے حکم تو سروا کوئی کم نہیں بلا آم یہ تیسری چیز جی نبی فرمائی وہ یہاں ہاں کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جا ہے کی سمجھ روح ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیں دی اور پرندہ بھی کہڑا او کی شکل اختیار کر لینی یہ روح اور وہ او چکر کٹتی رہتی ہے وہ روح پرندے کی شکل اندر اور نال یہ کہ میم خون پلاؤ میم خون پلاؤ یعنی جدوں تک وہ بدلا نہیں لیا جا قاتل کا خون نہیں وہ پرندہ پی لینا اللہ بچن تو طور دوسرا مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے رمضان اندر کے کہ اگر میں پھر دہرا دینا کہ اگر کوئی شخص رمضان تو بعد باقی گیارہ مہینہ کے روزے رکھنا چاہے کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھن تو منع رکھنے زیادہ تو زیادہ فرمایا حضرت داود علیہ السلام جیسے روزے کوئی شک رکھ سکتا ہے اگر رکھنا چاہے اور روزے کی سن ایک دن روزہ ایک دن نہ ایک دن روزہ ایک دن نہ پوری زندگی انہوں نے اس طرح روزے رکھے اس زیادہ روزے نہیں رکھے جا دو نسخے دس دے اگر ہونا دے عمل کیتا جائے تو سواپ کی نیت ہو گئی سال کا ہی مل سکتا ہے شوال جہاں مہینے تاریخ ہے یہ اندر اندر اندر دن کے روزے رکھ لے جانے اللہ سچ بنا کے دو مہینے دے یہ روزے ہو جان گے 10 مہینہ دے رمضان دے پورا سال ہی روزے ہو جان فرمایا اگر کوئی شخص ہر مہینے کمری مہینہ چند چند کا مہینہ جن کو اس مہینے دیا تیرہ چودہ پندرہ یا چودہ پندرہ سولہ تاریخ روزے ہر مہینے رکھ لوگ اللہ بھی سارے سال سے روزے کا سوال دے یاد رکھنا چاہیے جڑا رید مسئلہ سوی ایک دوست نے کچھ دن پہلے عید والے دن کی مجھے پوچھا کہ آج پھر یاد دہانی کے طور پہ کہ اتنے کوئی پرس گر گیا ہے عورتوں والی صاحب سے جیسے اندر کوئی نقدی سے زیادہ نہیں لیکن چابیاں ہیں جہاں بڑی ضروری ہیں اگر کسی خاتون یا کسی بھی شخص بس ملیا ہوگے تو مالک تک پہنچا دے جائے ایسے پہنچا دے انشاءاللہ شاء اللہ وہ عمارت دیکھ لی جائے گی آخر اندر یہ بات ہے کہ ایک بزرگ ڈاکٹر خواجہ محمد سلیم صاحب بڑے رات کو عقیدہ شہید مسلمان کا عمل متشرے بزرگ سن جہاں پنجاب یونیورسٹی کے کاٹمی ڈپارٹمنٹ سے قدر رہے ان کا انتقال ہو گیا تیرہ مارچ جنابے اندر ابھی شریف نہیں ہو سکے کیونکہ بر وقت اتلاح نہیں ملی انہوں کے لواحقین اور خصوصاً ان کے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ اج تو انہوں نے غائبانہ پڑھ جائے ابھی ان شاء اللہ نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کا جنازہ ذائبانہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ انہوں بھی اور دیگر ٹوک شدان بھی اپنی رحمت اندر جگہ عطا فرمائے کروت گڑبت اپنی رحمت فرمائے اور درا جات بلند کرے انہوں نے گنا معاف کر دے نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جنازہ ذائبانہ پڑھیں ڈاکٹر صاحب کی پرانی مجید نال محبت کا ایک بہت ہی بہیم ثبوت یہ ہے انہ کے کو پندرہ سو قسم کے مختلف نسخے پرانے مجید پہ موجود سن پندرہ سو مختلف قسم کے نسخے پرانے مجید قدیم جدید یعنی اس قدر محبت کی اس کتاب نال کہ جدہ کوئی نیا نسخہ جس طرح کا بھی جنہیں بھی ملے او وہ کیتا ہے اور وہ او اپنی لائبریری اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اندر اس محبت میں قبول کرتا ہے وہ ندی اپنا اضافہ پربھاوے اور او ندی نلشا اور او ندی سے ہی آتمواس کرتے